اکثر مدینہ ماں مابان مامکر ہر قسم فربانی سردی لکھے حاصل کرا ماضین ہر الگ چیز سواد جمان ہر, سوا ہر شے شاند صحبودارا چھ گناہ تسادری کی ہو لیکن بخیمانکی کی سمدس حاکم آلی یماشی تا قائم کا ہما بارچ سا استعباق یا صحیحی قارم عمر قد سطرن لوالیک لو سطرن تارنگ اللہ پتا فرد راوست کتاب قدع پر قدع پر قدع پر راوست وید راگنین راوس وید خواد نوید کنی ردا بخوا ورمدار اولاد او طوبہ پی ما بینہو بین اللہ جب سید اولادا قدع پر قدع پر قدع پر قدع ریبیر صاحب رات ورہ کا جواب شام جواب اقامت تحدی عالم اقامت تحدی جواب پر روان شفات بہو نہیں سر پر سی کے چراوی بردوا پتہ رے وہ بیت پتہ نہ عیاد برس, برس باجروات کہانی بابن کوئی دماغ جو فضل عطا کروں دورہ کی وجہ رقم من الليل اوقاتو 500 اشارہ بالاخر ایا میں سنے پاس دکو منافقان وجر مل قوم يا رسول الله له خاصت ایا 12 ذکید ابن الناس اعابہ طلب الناس کافتن تو دل خلق مبارک ہے ذات ان در حسنات یزبن سیئات اور سیئات امراء صغیر نہیں دو تقبیل و مصر داد تقبیل و صغیر نہیں